ختم ہوئے جو اسی نشیت کا آغاز ہونے جا رہا ہے ایک بار پھر میں اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سب لوگ تشریف لے آئیں سامنے اور یہ پروگرام ان شاء اللہ تقریباً دس تک چلے گا اور اس کے بعد پھر اثر کے بعد ہمارے تیسری نششت کا آغاز ہوگا ایک گزارش ہوگی کہ لوگ کے سامنے کتابیں ہیں اور دل کے ساتھ بھی حاضر رہیں اور جسم کے ساتھ بھی کچھ لوگ پھر جسم کے ساتھ حاضر ہیں ان کا دل اور دماغ کہیں اور پڑھے تو ان سے گزارش ہے کہ جسم اور دل اور دماغ تمام چیزوں کو حاضر کر کے اگر آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو ان شاء اللہ زیادہ اس سے कि کریں گے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ پرنسپل کا آغاز کر جزاک اللہ خیر السلام علیکم ہر قسم کی حمد وبین کے لیے لائف زیبہ ہے اور بے شمار ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم معجزات کے بارے میں بات کر رہے تھے میں نے بتایا کہ معجزے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جو معجزہ حصی ہو جسے محسوس کیا جا سکتا ہو دیکھا جا سکتا ہو اور جیسا میں نے کہا کہ چاند کے ٹوٹنے کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی انگلیوں سے پانی کے نکلنے کا معجزہ اور دوسرے قسم کا معجزہ جو معنوی ہوتا ہے جیسے نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا چنانچہ معجزہ کے اندر چیلنج بھی ہوتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ تم پورے انسان اور جنات مل جاؤ ورنہ قرآر پورے جنات اور انسان مل کر کے ایسا ہی قرآن لانے کی کوشش کرو کیونکہ کفار جو کہتے تھے نا یہ اشعار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہ نے کہا اما ہوا بحول اسے یہ شاعر کا قول نہیں ہے اگر تم کو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے تو ایک کام کرو اکیلے مت کرو یا صرف مکہ والے نہیں کرو پوری دنیا کے انسانوں کو ساتھ لے لو جو عربی جانتے ہیں اتنا ہی نہیں جناتوں کو بھی ساتھ لے لو او بھی متلی ہا بلکو صرف جیسا قرآن بنا کر کے دکھا دو لا یا تو نہ اللہ نے چیلنج کیا کبھی نہیں بنا سکتے ولا اکان با اب لبا گرچہ بزیرا لوگ ایک دوسرے کی کیوں مدد کر جب اس سے آج ہو گئے تو اللہ نے ایک جگہ پر کہا کلفک تو اشوارسلی چلو پورا قرآن تم نہیں بنا سکتے دس سورت تو لا سکتے ہو دس سورت بھی نہیں لا سکتے چلو چیلنج اور تھوڑا کرتے ہیں کلفک تو بسورت عملی یا ایک جگہ پر ہے بسور امسلی چند سورتیں ہی لے آؤ اور ایک آیت میں ہے ایک سورت لے آؤ بس اور سب سے اخیر میں اللہ نے کہا فلیہ تو بھی ایک جملہ ہی لا کر کے دکھا دو قرآن جیسا تو جو لوگ عربی زبان کے اندر بہت ماہر تھے اوقاس کے میلے میں اشعار کا مقابلہ ہوتا تھا اور جس شاعر کے کلام پر شعرا سجدے میں گر جاتے تھے اس کے اشعار کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہوتی تھی وہ تمام لوگ جمع ہو کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں نہیں یہ قرانت ہے نہ شعری شعر ہے یہ کوئی اور ہی کلام تو اس لیے قرآن مجید کا جو چیلنج ہوا کہ اس جیسی بات اس جیسی اس جیسا کلام کو الا دے کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی چیلنج ہے کہ آج تک قرآن مجید کی حفاظت میں یہ ایک معجوزہ ہے ایک الب کا نہ اضافہ ہوا نہ اس کی کمی ہوئی پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اگر آپ کسی کو حافظ قرآن پائیں گے آپ اس کو کہیے کہ تم صورت القیامہ کی تلاوت کرو اور وہیں سے دوسرے کونے کے ملک دنیا کے دوسرے کونے سے کہیں ایک سورا قیام کی تلاوت کرو کہیں پر بھی کوئی فرق نہیں آیا البتہ خیراط کا فرق ہے جو خیراج ورش ہے نافع ہے یہ جب آپ پڑھیں گے خیراط کے بعد میں تو اس میں زبر کی جو لغت کی وجہ سے فرق تھوڑا آتا ہے تو وہ صرف پڑھنے کے اندر اور کچھ نہیں تو معجزے کا بیان چل رہا تھا جس کا القق میں نے بہت ساری باتیں بتائیں اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک عرابی آیا عرابی عموماً جو دیہات کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کو نبی صلی ان کو آرابی کہا جاتا تھا جب وہ آپ کے قریب ہوا آپ کے پاس آیا تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اینتوری کہاں جانا ہے ارادہ کہاں کا تو اس نے کہا الا اہلی گھر جا رہا ہوں گھر والوں سے ملاقات کرنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی خیر کچھ خیر بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہو خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں وہ کیا ہے وہ میں وہ کیا ہے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ توحید بیان کیا اور کہا سشد اللہ الہ الاَ اللہ شریق الگ و محمد ان ابد ہو <وَرَسُولُف> تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمی کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر سے خیر ہے یعنی بہتر تو اس آرابی نے کہا وہ من یشد علامہ تقول کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے تو اس نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کون گواہی دے گا کہ یہ خیر ہے بھلائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاج ہی سلما اس کو کئی طریقے سے ضبط کیا گیا سلما سلما تینوں اور سلما تو یہ درخت گواہی دے گا اور وہ ایک قسم کے کانٹے کا درخت تھا شجر المین العباح کانٹے کا درخت یہ درخت گواہی دے گا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک آرابی تھا جو درختوں کے درمیان اپنی بکریاں یا پھر اونٹنیاں چرایا کرتا تھا اور وہ درخت بالکل واقف تھا کہ نہ یہ حرکت کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے یہ کیسے گواہی دے گا تو معجزہ کا مقصد میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی تائید ان کی مدد اور سامنے والوں کو چیلنج دینا یہ ایک مقصد ہوتا ہے معجزہ کا تو اس بات سے وہ بڑا تعجب میں ہوا کہ یہ درخت کیسے گواہی دے سکتا ہے فدآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہی ذرا ادھر چل وہی دشا تل الوادی وادی کے کنارے پر تھا تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدّا تو ظاہر سی بات ہے کہ درخت یا پیڑ جو ہوتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے وہ زمین کو پھاڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا حق کامت بئی نہیں ادئی وہ درخت نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا شہید اچھا اللہ کا قال تو نبی نے اس سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں تو درخت نے کہا اللہ نے قوت گویائی دی کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں تین مرتبہ گواہی دیا اس درخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا تم رجا ممبتی پھر وہ پیڑ لوٹ کر کے وہاں چلا گیا جہاں پر وہ نکلا تھا جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی تھی یو اور یہ دیہاتی لوٹ گیا اپنے قوم کی طرف اور وہاں جا کر کے کہا اندھی ات کبھی رجا تو مکسمار اس نے کہا کہ اگر تم میری بات مانو گے تم لوگ سب تو میں ان سب کو آپ کے پاس لاؤں گا اور نہیں تو لوٹ جاؤں گا یا یہ کہیے اس کے ترجمہ میں اگر تم میری بات مانو گے تو میں وہ بات جو دیکھ کر کے آیا ہوں وہ تم سب سے بیان کروں گا اور اگر نہیں تو میں اکیلا ہی اس پر ایمان لا کر کے واپس چلا جاؤں گا یہ بات اس نے کہا وہ اللہ رجا تو مک تم کر کے پھر میں تمہارے ساتھ ہی ہو جاؤں گا تو یہ معجزہ تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری حدیث ہے کہ یہاں پہ فوائد بھی ذکر ہے خرق عادت میں نے بتایا خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کے خلاف کوئی بھی چیز پیڑ بولتا نہیں ہے پیڑ چلتا نہیں ہے عادت جو انسان جس چیز کو جانتا ہے اس کی عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے بالکل یہ اس کے خلاف بات ہے تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ بالکل عقل کے خلاف ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کبھی کہ کبھار اختاق حق اور ابتال باطل کے لیے واضح ہوتا ہے اس سے اہل ایمان کو تقویت ملتی ہے دشمنوں پر حجت تمام ہوتی ہے نیز معجزہ کے ظہور میں انبیاء اور رسول علیہ مسلط و السلام کی مرضی نہیں چلتی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ معجزات نازل ہوتے ہیں اور معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کی مرضی حکمت اور وقت کا ماحول کا تقاضا جیسے عربی دانی میں یہ لوگ ماہر تھے تو قرآن مجید کے طور پہ معجزہ دیا اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حکیمی اور ان سب چیزوں کے ماہر تھے تو اس وقت ان کو اور بھی معجزہ دیا گیا جس میں احیاء موت مردوں کو زندہ کرنا بیمار کے سر پہ یا جسم پہ ہاتھ پھیر دینے سے اس کو شفا مل جانا موس علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا تھا تو آپ کو یہ نہ کہے کہ اللہ نے جادو دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا معجزہ اور جادو میں بہت فرق ہوتا ہے جادو کفر ہے اور معجزہ اللہ کی جانب سے تو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا جس نے پورے جادو پر اپنا غلبہ حاصل کیا اور جو جادوگر تھے وہ خود مسلمان ہیں تو معجزہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے دوسری حدیث ہے اسی بات کی جاگر ابن ثمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہے جہاں بیمک میں جانتا ہوں ایک پتھر کو مکے میں کہ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا جب بھی میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا سلام علیہ رسول اللہ قبل ابھی میں نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا تبھی وہ مجھے سلام کیا کرتا اور ابھی بھی میں اس پتھر کو وہ جہاں پر ہے، اس کو میں جانتا ہے. یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک پتھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلوایا اور ان سے سلام کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجوزہ تھا تیسری حدیث ہے حنیس بن مالک ربی اللہ جا جبریل الى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے تقدب کہتے ہیں نا جیسے مہندی لگانا ہوتا ہے نا خباب اس کو تخد کہتے ہیں یعنی پورا لچپت رہتا ہے تو ایسے خون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لچپت تھے کفار نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اسی کا حال بیان ہو رہا ہے من منفی احلمت کا تمل قریش قریش والوں نے جو ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی صرف دعوت توحید کی وجہ سے ان کو مارا تھا وہ اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے قل اجوا وہ کہتے تھے میں تم سے کچھ نہیں مانتا ہوں نہ یہ کہتا ہوں تم اپنی دولتیں میرے نام کرو نہ یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے اندر مجھے کوئی بڑا منصب دے دو بس ادعو الا اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں اللہ رب العالمین کی عبادت کا اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو یہ تمہارے لیے کامیابی کا ضامین ہوگا اسی بات پر ان کو کیونکہ وہ کلمہ کا معنی سمجھتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو مان لوں تو جتنی کی بھی میں عبادت کرتا ہوں سب کو چھوڑ دینا پڑے گا عجاب کیا نبی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر کے ایک ہی اللہ کی عبادت کریں یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے تو اسی بات پر وہ لوگ ناراض ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم خون جسم سے خون نکلنا اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کیا نبی کو اپنے جسم کی تکلیف کی فکر نہیں تھی اس بات کی تکلیف تھی کہ خاص کے یہ لوگ مان لیتے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لیتے چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال دیں. اللہ دوسری جگہ اللہ نے آگے ہندی مسئلے آپ داروغا نہیں ہے منوائیے نہیں چھوڑ دیجیے آپ کا کام ہے ان آگے إِلَّ کا البلا آپ صرف پہنچا دیجیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص دیکھیے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کا حرص دیکھیے کہ انہی لوگوں نے مارا ہے لیکن انہی کے بارے میں غم زدہ ہے کہاں سے لوگ اسلام کو کر لے اور کا واقعہ بالکل آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ایک داعی کو یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کو بری بات کہہ دی مجمع کے سامنے تو آپ اس کو دل میں بٹھا کر کے رکھے بعد میں اس نے حق قبول کیا تو آپ اس کا بدلہ لیں بالکل نہیں تو اگر آپ کے اندر یہ صفات ہیں برداشت کرنے کے تو سفیان سوری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق آپ دعوت کر سکتے ہیں دعوت صرف اور صرف امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کا نام نہیں ہے بلکہ داعی کے جو صفات پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھلائی پھیلانے کے چکر میں اسلام کی صورت خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش آئے تو صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے آپ سورہ عصر پڑھیے و توا صحقی و ایک شرط ہے دعوت تو اگر آپ کے پاس صبر ہے تو انشاءاللہ دعوت آپ کی متمر ہوگی پھلدار درخت کی طریقے سے پھل دے گی یعنی اس کے نتائج بہترین نتائج برآمد ہوں گے اور اگر نہیں صبر نہیں ہے تو کم از کم آپ اپنی اصلاح اپنے گھر والے کی اصلاح کیجیے آپ اپنے غصے سے آپ اپنی سختیوں سے اسلام کے فسن اخلاق کو یا اخلاق کی جو تعلیمات ہے اس کو بدنام نہ کریں اس کو بدلا نہ کریں تو جبلی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہر ضبط و انعوری کا کیا آپ کو آپ یہ پسند کرتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک نشانی دکھاؤں جب ایک آدمی غمگین ہو تو اس کی دلجوئی کرنا چاہیے اور جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت یا جس نبی کے لیے, لیے معجوزہ ہو ان کی تائید ہو ان کی مدد ہو تو آئے جبری علیہ السلام ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کہا ہل تخیب ان اریا کا آیا کوئی نشانی دکھاؤ آپ کو کہ آپ حق پر ہیں فکر نہ کریں یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ہاں بالکل فنا و را شیٰ وراح تو اپنے پیچھے ایک درخت کو دیکھا جبری علیہ السلام نے دیکھا فقال اور کہا خود اویحا بلائیے اس کو اور وہ فد آبیحا فجا ات وقا مت جیسا کہ پہلے حدیث میں گزرا تو وہ درخت آیا پیچھے سے اور سامنے کھڑا ہو گیا فقال اور کہا مر آپ اس کو حکم دیجئے یہ فوراً لوٹ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ درخت لوٹ آیا فقال اور اللہ صلی اللہ علیہ ہنس بھی ہنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس میرے لیے کافی یعنی جو غم کا بوجھ تھا وہ اتر گیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت کے میدان میں آپ دعوت کا کام کریں گے کوئی نہیں قبول کر رہا ہر طرف سے کبھی گالیاں مل رہی ہے کبھی آپ کو کہیں گے بدین ہو گیا ہے بہت سارے القاب سے نوازیں گے یہاں پر آپ کا امتحان ہے یہاں پر آپ اپنے رب کو امتحان دے سکتے ہیں صبر کا لیول کتنا ہے آپ لوگوں کی بات سن رہے ہیں یا اپنے رب کی بات سن کر کے دعوت پھیلانے میں مصروف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ شاعر قائم مجنون بہت ساری کفات سے مدشر کرتے تھے نبی نے کبھی پلٹ کر کے نہیں کہا میں شاعر نہیں ہوں میں مجنون نہیں ہوں نبی انہی کو کہتے تھے قولوا لا اول اللہ اللہ تم لکھو تم لا الہ الا اللہ اللّہ کہ دو کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری چیز کہیں گے بدین ہے نجدی ہے فلاں ہے چیز... آپ ان کا جواب نہیں دیجئے جواب دینا تو آپ کہیے کہ تم قرآن مجید صحیح سے پڑھو نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو دیکھو پھر تم کو کامیابی کیسے ملتی ہے اور ہو کر کے وہی لوگ اچھا کہیں آج کل کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی ہم کو دعوت کے میدان میں کچھ کہتا ہے تو ہم دین کا دفاع کرنے کے بجائے اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں فلاں آدمی ہم کو ایسا کہا ہم نے پڑھا لکھا ہم سب کچھ کیا ہم کو وہ جاہل بول دیا ہم آپ دین کا دفاع کیجئے اپنے نفس کا نہیں آپ جو نمائندہ ہیں دین کے ہیں آپ اپنی ذات کے نہیں اگر ذاتی کی بات ہے تو آپ سے بہت سارے لوگ اچھے ہیں جن سے اللہ رب العالمین دین کے خدمت لے سکتا ہے تو میوری حکی اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا دین کی سمجھ دیتا ہے نہ کہ اس کو اپنی ذات کی سمجھ دیتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس سے دین کا کام لیتا ہے اگر آپ کو اپنی ذات کو ہی پروموٹ کرنا ہے تو بہت ساری جگہیں دعوت کے نام پر دعوت کے میدان سے یا اس کے ممبر سے آپ اپنا دفاع نہیں کریں آپ کے اندر ہزار خامی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کیا آپ کا رب نہیں جانتا کہ آپ کو ہمارے اور آپ کے بارے میں کتنی کمیاں ہیں لوگ اگر میرے اندر کمی نکالے نکالنے دیجئے ہم کم ہو جائیں گے کیا رب کے پاس جنت اس کے پاس ہے مفرت اس کے پاس ہے قیامت کے دن کی سختی اور آسانی اس کے پاس ہے لوگوں کو ہم یہ بیان صفائی کیوں دینے جائیں نہیں میں اچھا ہوں آپ اپنے کام پہ لگے رہیے صفائی دین کے پیش کیجیے اچھائی دین کے پیش کیجیے لوگ قبول کریں گے تو وہی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے تھے انہی کی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اٹھا کرتی تھی تو آپ دین کے اوپر سب کو یہ خاص کر کے جو آپ ہوتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہیں پر آپ کا نفس اپنے انتقام کے لیے نہ بولتا ہو دین کے نام سے تو اس لیے ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں دوسرا باب ہے بابلم صلی اللہ علیہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے مختصرا کہ اللہ رب العالمین نے اکرام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دے کر کے اور جیسا کہ میں نے شیخ اسلام کیمیہ رحم اللہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر الحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معجزے دیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہزار سے زائد ہیں یہ ابن رحم اللہ نے کہا اور حافظ النجر کہتے ہیں بارہ سو معجزوں اور ان تمام موجزوں کے لیے بس ان تمام موجزوں پر جو فوقیت رکھتا ہے وہ قرآن مجید ہے سب سے بڑا معجزہ اور اس کو المز الخالدہ بھی کہتے ہیں ہمیشہ باقی رہنے والا موجزہ انکار حدیث کے میدان میں جو لوگ مستشرقین سے متاثر ہیں مستشرقین کا مطلب ہوتا ہے مغربی پشچم کے لوگ یعنی یورپین تو پھر ان کو مستشرقین کیوں کہتا ہے مشرق کے لوگ تو مشرق میں عموماً اسلام زیادہ ہے اور یہ مغربی لوگ جو ہیں وہ لوگ مشرق لوگوں کے دین مشرق والوں کے دین کو سیکھ کر کے اس پر اعتراض کرتے ہیں اس لیے ان کو مستشرقین کہتے ہیں اور عموماً اس میں یہود اور نصارہ کی تعداد ہے باضابطہ ان لوگوں کا اخلاص ہوتا ہے عربی سیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کو باضابطہ پڑھتے ہیں اور محدودوں کی کتاب کو پڑھتے ہیں بلکہ یہودیوں کی بہت ساری تعلیفات تو یہ لوگ پڑھ کر کے پڑھتے اس لیے تاکہ یہ تراش پیدا کر سکیں تو یہ لوگ اس میں سے بہت سارے انکار ان ان سنت کے بعد انہوں نے کھولے جس میں تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے صرف قرآن کا معجزہ ہے اور یہ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا ہے مصر کے کچھ لوگ جو انہی کے ہاتھ پر پرورش پائے اور یہاں آ کر کے اسلام کے خلاف جیسے ابو ابوری جیسے ابو ریہ مصر کا تھا محمد عبدا ابوریہ ان لوگوں نے ابو رضی اللہ عنہ پر اسلام بلکہ اس ل... پورے اسلام کے اوپر ہی اس نے اعتراض کیا اغوا ارسن المحمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھ کر کے ابو ریب رضی اللہ عنہ کو بہت ہی برا بھلا تھا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں عقل اس کو نہیں مانتی ہے اس لیے ان تمام حدیثوں کا ہم انکار کرتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی اور جیسا کہ شروع میں شیخ نے سنت کی عظمت کے اوپر اور سنت اور قرآن کا کیسے چولی دامن کا ساتھ ہے وہ آپ کو بتایا اگر کوئی کہتا ہے سنت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ نبی کے بجائے خود سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے خلاصہ بس وسلی سنت کا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سنت کا انکار اللہ کی وحی کا انکار سنت کا انکار اللہ کا انکار ہے کیونکہ میں رسول فقط اطا اللہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے نبی کی اطاعت کو چھوڑا اللہ کی اطاعت کو چھوڑا اور جو اور نبی کی اطاعت کس ذریعے سے ہو سکتی ہے سنت کے ذریعے سے بلکہ قرآن کا وجود بھی سنت کا محتاج ہے اور یہ باب آئے گا یہ باب آئے گا باب باب ال یہ کہ قرآن قرآن کی تفصیح. سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور سنت قرآن کے اوپر ہوتی ہے اس کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے اس کی وجوہات کی وہاں پر بیان کی جائے گی تو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں کہ جو سنت میں آئی ہم کو قرآن کافی ہے وہی قرآن سنت کو ماننے کا حکم دیتا ہے وما آتا ہے تم اور رسول الفق وما نہا کہ اگر ہم صرف قرآن ہی کو مانیں تو یہی قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں دیں تو رسول نے تو قرآن دیا لیکن اس کے علاوہ اور کیا دیا قرآن تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تو وہ سنت دی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا اگر کوئی انکار کرے تو علماء سے رابطہ کریں اور انکار سنت کے بعد میں خاص کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے شبہات بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں جو دراصل مکڑی کے جالے جیسے ہوتے ہیں لیکن مکڑی کے جالے کو کوئی کچھ اور سمجھ لے اور صاف کرنے کا طریقہ نہیں آئے تو وہ خود اس میں پھنس سکتا ہے تو خاص کر کے جو منکرین حدیث کے شبہات ہوتے ہیں وہ بہت قوی ہوتے ہیں علماء سے رابطہ کر کے ان کو بہتر جواب دینے کی کوشش کی جائے تو نبی اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر الرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی تو ہم گھبرا گئے فجائش کہتے ہیں کہ ہم پریشانی کی حالت میں ہو گئے گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھا کٹورا پیالہ جس کو کہتے ہیں کہ پانی تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا وہ پانی سے یوں ابلنے لگا گویا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان چشمے نکل رہے کٹورا تھا چھوٹا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا اور پانی جیسے ابلتا ہے نا نکلتا ہے چشمے سے ویسے ہی پیالے کے اندر پانی نکلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام ذکر کرو یعنی بسم اللہ پڑھو ہم نے, پیا ہم نے پانی پیا حتیٰ کہ ہم سیراب ہو گئے وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا امرا ابن مرہ کی حدیث ہے کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے تھے ایک کٹورے سے پندرہ سو صحابی سیراب یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا صحابہ کرام کے تسلی کے لیے ان کی ہمت افزائی کے لیے تم جھوٹے نبی کے ساتھ نہیں ہو. کبھی اگر تمہیں غم پہنچتا ہے کبھی کفار حملہ کرتے ہیں کبھی اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے شکست دے دیتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم حق پر نہیں ہو یہ تمام چیزیں لوگوں کے دلوں کو پاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ تم صحیح اور سچے نبی کے ساتھ ہو مو جزے کا یہی مقصد ہوتا ہے دوسرا باب ہے باب اما اکرم اللہ النبی ممبر ممبر یعنی کہ ممبر کا اصل ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ جو جزا تھا تنا تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے دیتے تھے اسی طرح اشارہ کیونکہ ممبر بننے کے بعد یہ واقعہ نہیں ہوا تنا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ انہوں نے باب باندھا ہے اور ممبر سے مراد بہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے اس کے بعد ایک خاتون نے کہا میرے پاس ایک بڑھائی ہے جو لکڑی کی چیزیں بناتا ہے آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ممبر ایک چیز بنا دوں جس پر آپ چڑھ کر کے ٹیک لگا کر کے اوپر آپ خطبہ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بنا دو تو وہ شاید بھول گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو یاد دلایا تو پھر انہوں نے ممبر تین سیڑھیوں والا بنا کر کے لا کر کے دیا تو یہ جو تنا تھا نبی صلی اللہ عصلم جس پر یہ کرتے تھے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارکت یہ برداشت نہیں کر سکا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمس ہوتا تھا اس سے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا تھا اس کا جب اس کو احساس ہوا اس کو ہم احساسی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خطبہ نہیں دیں گے تو وہ ویسے رونے لگا جس طریقے سے ایک بچہ ماں سے دور ہوتا ہے تو روتا ہے اور لوگوں نے اس کے رونے کی آواز کو سنا تو وہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں نا عبداللہ نہ عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کو اوپر ممبر کا ذکر کیا ہے نیچے جگہ کا ذکر کیا ہے اس لیے ممبر سے مراد یہی تنا کیونکہ ممبر بننے کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا اور اوپر کی تفسیر نیچے سے کر سکتے ہیں ممبر جب بنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جگہ پھوٹ پھوٹ کر کے وہ جو تنا تھا پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو دلاتا دیا اور خاموش کیا اس کے اوپر ہاتھ پھیلا تو یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک لکڑی سے رونے کی آواز وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جدا ہو رہے ہیں یہ رونے کی آواز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کیا ایک اور حدیث ہے اس بات میں عبی بن کاب رضی اللہ عنہ عبی بن کاب رضی اللہ عنہ قاری تھے اور اللہ نے ان کا نام لیا تھا کہ آپ ان کو کہیے پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بھائی نے کہا کہ اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لیا کہا ہاں تو وہ رونے لگے تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے ذکر کرے تو اس کا بہت ہی آسان نسخہ ہے فض کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اقیم صلاح تبھی نماز قائم کرو پانچ وقت کے علاوہ بھی نماز ہے جو سب سے افضل ہے تہجد کی نماز تو انسان اگر اس کا اہتمام کرے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر لیل و نہار پر ظاہر ہوتے ہیں بہرحال وہی اپنے کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وقت الہی یعنی جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہی تنا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ سامنے لکڑی رکھی تھی اس کے اوپر نماز پڑھتے تھے یہ ایک تعبیر ہوتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے الفاظ میں کوئی تعبیر بیان کرتا تو ایک حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھا جا سکتا ایک حدیث کو آیت سے سمجھا جا سکتا ہے ایک آیت کو حدیث سے سمجھا جا سکتا تو اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کی طرف رخ کر کے حالانکہ وہ مطلب نہیں ہے اس کا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گزری تو اس کے اوپر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اس گان المسد علی شاہ اور جو مسجد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ آریف تھی اس کے اوپر چھپر تھی مطلب یہ کہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں جو ڈلی ہوتی ہے وہی ڈالی ہوئی تھی اس لیے لالت القدر والی حدیث میں ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت القدر میں جو نماز پڑھا قیام اللیل کیا تو آپ کے ماتھے پہ سر پہ کیچڑ لگا ہوا تھا پانی اس سے ٹپکتا تھا تو جس مسجد سے پانی ٹپکتا تھا اس مسجد کے لوگ پانچ وقت کے علاوہ بہت ساری نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جس مسجد کے اندر گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ خود اپنا انالس کر سکتے ہیں تو وہ چھپر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے پاس نماز پڑھتے تھے تو ایک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تاکہ جمعہ کے دن لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کا خطبہ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو تین زینے کا نمبر, ممبر بنایا گیا یہ تفصیلی روایت ابوداؤد میں موجود ہے جیسا کہ اب ممبر پر زینے موجود ہیں جب ممبر بنایا گیا تو اپنی جگہ پر رکھا گیا جہاں اسے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے رکھوایا عبید نے کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ارادے سے تشریف لائے ممبر کے ارادے سے تشریف لائے یعنی اب ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیں گے تو تنے کے پاس سے گزرے جب اس سے آگے بڑھ گئے تو بیل کی طرح ڈکرایا مطلب یہ کہ آواز جو نکلتی ہے رونے کی وجہ سے ہتھی کے پھوٹ فوٹ کر رونے لگا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس لوٹ آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا حتیہ کے وہ خاموش ہو گیا پھر آپ ممبر کی طرف لوٹ گیا ابن ابئی ابن کاپی ابن, ابن, ابن, ابن کاپ کے بیٹے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ حسن نماز پڑھتے تھے تو اسی کی طرح پڑھتے تھے جب مسجد گرائی گئی تو ابئی اپنے کعب رضی اللہ عنہ نے اس لکڑی کو لیا اور انہیں اپنے پاس رکھا حلٰ کہ پرانی ہو گئی اس کو دیمت نے, دیمت نے کھایا اور وہ وہ سیدھا ہو گئی اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا جو سب سے اہم ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جس کی فضیلت ہو اور خاص کر کے اس چیز کا تعلق ذوات العقل سے نہیں ہو آپ اس میں اعتقاد نہیں رکھ سکتے کیونکہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے یہ جو لکڑی انہوں نے لیا ہو گئی اپنے کاپرتی اللہ انہوں نے وہ لکڑی اپنے پاس رکھا لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اس سے برکت حاصل کیا اور پھر اس میں دفن کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان کی بہت ساری چیزیں آج بھی زندہ ہیں سنت ہے قرآن مجید جو نازل ہوا تھا وہ ہے اور جہاں جہاں پر فضیلت والی جگہ ہے جیسے مکہ ہے مدینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بتایا ہے اس کا تو آپ وہاں جا کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک خاص جگہ پر جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں مسجد میں جائیں گے تو ریاض الجنہ کے اندر ایک محراب ٹائپ کا بنا ہے وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سر جو وہیں پر جائے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک تھا اسی سے تو شریعت نے منع کیا ہے ثواب کے راستے سے آپ گناہ کمائیے اس سے بڑی بدنسیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی یہ دین کو اگر نہیں سمجھیں گے آپ صحیح طریقے سے اور صرف اپنے جذبات کے مطابق چلیں گے تو یہ جذبات آپ کے لیے اچھے انجام اچھے نتائج نہیں لائے گا تو اس لیے انسان دین کو سمجھے اور عقیدت کے بعد میں کتنی اجازت دی گئی ہے اس کو بھی سمجھے تبرک کے بعد میں کس چیز سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں کس چیز سے نہیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اب عوام الناس کو تو چھوڑ دیجئے میں خواص کی بات کر رہا ہوں اس لیے خواص کو بھی بچنا چاہیے باب ما اکرم بین نبی صلی اللہ علام وسلم براک پہا می کھانے میں کیسی برکت ہوتی تھی اس کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا جاوید عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے دن تھے خندق سن پانچ میں ہوئی اور یہ مدینے میں ہی ہوئی تھی خندق کھودی گئی تھی ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا جو تقریباً ساڑھے چار کلو میٹر لمبا تھا چار ہزار چار سو میٹر لمبا اور صحابہ کرام نے مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس عمل کو انجام دیا تھا چند دنوں کے اندر اور اس سے جنگ کے اندر بہت سارے معجزات رونما ہوئے تھے اگر آپ رض خندق کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا تو اس میں کھانا کیسے کھانے میں برکت کیسے ہوئی جاب رض اللہ عنہ ہو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے لَا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غور کیجئے سی پاپ کہ تین دن ایسا تھا کہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تین دن ایسا گزرا ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ایک تو وہ لوگ غریب تھے جو اسلام کے اوپر جو دولت آئی اسلام میں وہ بہت بعد میں آٹھ ہجری کے بعد دروازہ کھلا اور بہت زیادہ مال ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے لیکن شروعات میں نہیں تھا دوسری بات وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اپنے گھر بار دولت تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے تیسری بات جو وہاں پر رہتے تھے دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے ایسی صورت میں جنگ ہو انسان کو جان کا خوف ہو اس میں بھی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں پیٹ میں کچھ بھی نہیں کون سی مخلوق تھی ان کے پاس یہی دو آنکھیں تھیں جو ہمارے پاس آگا موجود ہے وہی تھے یہی آسمان ان کے اوپر سایا کرتا تھا اور اسی زمین کے اوپر وہ چلا کرتے تھے نہ کھانے کی لالچ ہے نہ ناشتے کی کسی چیز کی نہیں نبی نے کہہ دیا کہ ہم کو تیاری کرنا ہے تو کرنا ہے وہ لوگ ان لوگوں کو اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا تھا ہماری جیسے مخلوق تھی ہماری جیسی تمنایں ان کے دل میں امٹتی تھی بھوکے پیاسے صرف جنت کی لالچ میں وہ کام کرتے چلے گئے کیا ہم کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنت کی لالچ نہیں دی بشارت نہیں دی جب وہ لوگ جنگ کے لیے اتنی محنت سے تیاری کر سکتے ہیں جنت کی لالچ میں تو خود ہم اپنی اپنی نجات کے لیے جنت کی لالچ میں عبادت کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں تو آپ الفاظ پر غور کیجئے کیجیے لبیا ایام لا نطعم تعامہ یعنی کہ بنا کام کے بیٹھے رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں اس پتھریلی زمین کو کھود میں تین دن تک کھانا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا کہ میرے اوپر دو پتھر بند اس کے بعد کہا ولا نہ قدر کھو بھی نہیں سک رہے تھے بھوک, برد... بھوک برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی پرویدک خندک کو دیا تو خندق میں ایک چٹان ظاہر ہوئی جو سخت قسم کی تھی لوگ اس کو پھوڑ نہیں پا رہے تھے ہٹا نہیں پا رہے تھے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ سخت چٹان ہے جو ہم لوگوں سے ہٹ نہیں رہی ہے ٹوٹ نہیں رہی ہے میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تو نبی صلی اللہ علام کھڑے ہوئے اور اپنے پی... آپ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر توڑنے کا آلہ ہوتا ہے آپ اس کو کچھ بھی کہیے کودال کہیے پھاؤڑا کہیے کچھ بھی لیا تین مرتبہ بسم اللہ کہا ضرب لگائی تو وہ چٹان بکھری ہوئی تھی ٹوٹ, ٹوٹ ریزہ ریزا ہوتے ایک طرف تمام صحابہ نے کوشش کی جتنے صحابہ اس کو توڑ رہے تھے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کوشش کی یہ ایک موجزہ تھا یہ بہت سارے اور گزر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مقابلے میں بھی وزنی ہیں ہر اعتبار سے جیسا کہ گزرا جہاں پر کئی پکانا اب عشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو علامات نبوت تھی وہ سب کیسی تھی تو اس کے اندر گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر فضیلت دی گئی ہے امت کے اوپر بہرحال جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ ایک محنت کر رہے ہیں اوپر سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے جاگر رب اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے اجازت دی میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا یعنی اس کو میں نے کہا تھا کہ لت کا امک تیری مات اس کو کھو دے تو کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جس کا معنی غلط ہے لیکن اس کو لوگ دعا کے معنی میں لیتے ہیں جیسے یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لت کا امک تمہاری مات اس کو کھو دے گم پائے تو عربی جو لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں جو ماہر ہیں عربی کے عربی زبان سے وہ اس کو اسی جگہ پر استعمال کرتے ہیں جس جگہ پر کرنا چاہیے تو اس کا وہ معنی نہیں لینا ماں گم پائے یعنی تو مر جا یہ معنی نہیں ہے یہاں پہ تو جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کس جملے کو کہاں پر اور کیسے استعمال کیا جا سکتا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعائیہ کلمہ بھی ہوتا تھا پھر میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر صبر نہیں کر سکتا ایک صحابی نبی کو دیکھ رہا ہے صبر نہیں کر سکتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہا ہے بھوک کی حالت میں یہ دین ایسے نہیں پھیلا جیسے ابھی ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں دن ایسے نہیں پھیلا میرے پاس کوئی چیز ہے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا اس نے کہا میرے پاس ایک سا جا کا ہے ایک سا کتنا ہوتا ہے تقریباً تین کلو دو کلو چھ سو گرام سے تین کلو بعض علماء نے کہا تین کلو اور یہ سا جو تین کلو محدود نہیں ہے اگر آپ کیا کہتے ہیں سا ایک یہ ہوتا ہے ناپنے کا آلہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر موری جانتے ہیں جو چاول کا بنتا ہے بالکل ہلکا وہ ڈالیں گے تو آپ کو پانچ سو گرام بھی نہیں ہوگا بلکہ بہت کم ہوگا تو اس سے جتنی سی کھجور اس میں تھوڑا زیادہ آئے گا چاول اس سے کم آئے گا کیونکہ کھجور میں کھجور وزنی ہوتا ہے تو وہ ایک ناپنے کا اعلیٰ سا ہوتا ہے اس کے حساب سے میرے پاس ہے جو کا آٹا اور ایک بکری کا بچہ ہے جادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کو پیسا اور بکری کے بچے کو ذبح کیا میں نے اس کی کھال اتاری اور ہانڈی میں اسے ڈالا تاکہ پکائیں آٹا گوندا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گھر جانے کی اجازت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دی میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آٹا تیار ہو گیا ہے تو میں نے اسے روٹیاں پکانے کے لیے کہا اپنی اہلیہ کو اور ہانڈی کو چولہے کے تین پتھروں پر رکھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہمارے پاس آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے ساتھ ایک یا دو آدمی اور لے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا کتنا ہے میں نے کہا ایک سا جا ہے ایک چھوٹا بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور اپنی بی بیوی سے کہو جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہانڈی نہ اتارے نہ تنور سے روٹیاں نکالے یعنی جو روٹیاں پکا رہی ہے وہ پکا کے آٹا جو ہے وہ آٹا رہے اپنی جگہ پر یعنی روٹی نہ پکائے تنور سے روٹیاں نہ نکالے کا مطلب کہ روٹی پکانا شروع نہ کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا جابر کے گھر کی طرف چلو پندرہ سو سے زائد تھے لوگ انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے آئیے چاہتے ہیں تو دو تین آدمی کو لے لیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے دو آدمی کا کسی نے کھانا بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہنا یقیناً یہ حکم اللہ سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر, جابر کے گھر کی طرف چلے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں اتنے لوگوں کی ضیافت کیسے کروں گا اس کے بعد اب ایک خاتون کی سوچ دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام لوگوں کو لے کر کیا آ رہا ہے تمام صحابہ ہے کو تو اس نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا نہیں کہ کھانا کتنا ہے یا آپ نے بتایا نہیں میں نے کہا پوچھا تھا میں نے بتایا بھی تھا پھر اس نے کہا اب دیکھیں خاتون کہتی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کھانا کتنا ہے دو سے تین آدمی کہاں میں نے بتایا تو خاتون کہتی ہیں تو پھر آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں جب ان کو ہم نے بتا بھی دیا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہیں یہ خاتون کے فکر تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز میں بھلائی نہیں ہوگی چاہے ہم کو ظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے یہ ظاہراً ان کے خلاف تھی کہ تین آدمی کا کھانا پندرہ سو لوگ آ رہے ہیں کیسے کھائیں گے اس کے اوپر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا قوی ایمان تھا کہ جب نبی سب کو لا رہے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے کھائیں گے تو ایسا کبھی ایمان ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اوپر تو اس نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتایا جو ہمارے پاس تھا کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو گھبراہٹ تھی یہ خاتون میری اہلیہ کے واسطے دور ہو گیا یقینا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتا دیا سب کچھ واضح کر دیا میں اتنا قدرت کرتا ہوں کہ دو تین آدمی کو کھلا سکتا ہوں اس کے باوجود سب کو لے کر کے آ رہے ہیں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانے تو جو میرے دل میں جو غم تھا کہ کیسے ضیافت کروں گا دور ہو جائے تو اس لیے خواتین جو مطبت سوچ رکھیں اگر وہ مطالعہ کریں گے صحابیات کی زندگی کا ام سلم رضی اللہ خاص کر کے یا اور دیگر صحابیات کی زندگی کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیسے تھا ام سلم رضی اللہ عنہا کا کتنا بہترین مشورہ تھا صلی کے موقع پر تو اگر یہ سب مطالعہ کریں گے تو پریشانی کے حالات میں اپنے شوہر کی اور دیگر اپنے بچوں کی اور دیگر رشتہ داروں کی اچھے سے خدمت کر سکتی ہیں بہترین مشورے آ سکتے ہیں اور یقیناً جب کسی کا تعلق نبوت سے ہوتا ہے نبی کے چراغ سے نبوت کے چراغ سے تو جب اس سے تعلق رکھے گا تو اس کے مشورے میں جو روشنی ہوگی اسی چراغ کی ہوگی ایسے جو مشورہ آتا ہے ہمیشہ اس کی سوچ اس کی عکاسی کیا کرتی ہے تو اس لیے جس قدر ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صاحب کرام کی سنت سے ہوگا اسی قدر ہمارے مشورے دینے کی قوت اچھی ہوگی میرے دل سے گھبراہٹ دور ہوئی میں نے بیوی کو کہا کہ بالکل سچ, سچ کہہ رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے صحابہ اکرام سے کہا بھیڑ نہ لگاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور جس پر روٹی پکتی ہے اور ہانڈی جس کے اندر گوشت تھا برکت کی دعا کی جابر کہتے ہیں پھر ہم روٹیاں پکانا شروع کیے اور ہانڈی سے گوشت نکالنا شروع کیے پھر ہم نے اسے سرید بنایا سرید کہتے ہیں کہ روٹی اور گوشت کو ایک ساتھ ملا دینا اور اس کو برتن میں بھر کر کے لانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سات آٹھ آدمی ایک ایک دستان پہ بیٹھے ایک جگہ پر یعنی ایک برتن میں بیٹھ کر کے سات آٹھ آدمی کھانا شروع کریں جب انہوں نے کھا لیا تو ہم نے تنور اور ہنڈیا کھولا یعنی جہاں پر روٹی پکا رہتے ہیں جس میں آٹا تھا اس کو کھولا اور گوشت کا برتن کھولا تو دونوں اسی طرح بھرے ہوئے تھے جب ابھی ہم نے نہیں پکایا تھا اس وقت بھرے ہوئے تھے اتنا ہی تھا یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی طرح کرتے رہے جب ہم نے جب جب ہم اسے ہانڈی سے گوشت نکالتے اس کو کھولتے تو اس کو ویسے ہی بھرا ہوا پاتے حتیٰ کہ سب مسلمان سیر ہو کر کے کھائے کچھ کھانا باقی بچا ہوا تھا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام لوگ بھی فاقے سے ہیں تم خود کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی ہوا اور نبی صلی اللہ عصلّ نے ان کو تلقین کی کہ جو لوگ فاقے سے ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور کیا کہتا ہیں بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے بہترین اور حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تم اگر کھلاتے تو مجھے ہی کھلاتے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں چاہے وہ دعا کے طور پر ہو چاہے مالی طور پر ہو کھانا کھلا کر کے کسی بھی اعتبار سے مسکین کی تو گویا اس میں اللہ رب العالمین کی مندی ہے یعنی اگر وہ خوش ہوا تو اس کی خوشی اس قدر بہتر ہوگی کہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعید حدیث حاکم کی روایت ہے مصدر حاکم کی من افضل الاعمال سب سے بہترین عمل ادخال خالصر علی المسلم کسی مسلمان کو خوش کرنا اگر بھوکے مسلمان کو کھلائیں گے تو خوش ہوگا ننگے کو کپڑے پہنائیں گے تو وہ اس سے خوش ہوگا کسی غمگین کا غم بانٹیں گے تو اس سے خوش ہوگا ہر جیسی بھی خوشی اگر آپ مسلمان کو پہنچاتے ہیں تو اس سے سب سے افضل عمل ہے اور آپ اور ہم اس بات سے بچیں کہ ہمارے عمل سے ہماری گفتگو سے ہمارے کسی معاملے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ فاقس ہیں خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ بس ہم اس دن اسی طرح کھلاتے رہے ایمن کہتے ہیں کہ جابر نے بتایا کہ وہ آٹھ سو ہے یا اس نے کہا وہ تین سو ہے ایمن کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آٹھ سو کہا یا تین سو کہا اور صحیح روایت موجود ہے غزوہ خندق میں کل صحابی کل ملا کر کے تیرہ سو سے پندرہ سو کے درمیان تھے تو یہ آداد کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ جو معجزات ہیں آپ غور کریں کہ وہ درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں چلایا تھا نبی صلی اللہ علام کے حکم میں. یہ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش سے ٹوٹ گیا درخت نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے اور یوں کہیے تو وہ احساس بھی نہیں کر سکتا ایک تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفارقت پہ کتنا رو رہا تھا ویسے ہی اگر کوئی سنت ہمارے پاس آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک مثال لے رہا ہوں کہ داڑھی ایک سنت ہے یہ سنت اس سنت کے معنی میں نہیں ہے کہ جسے رکھنے سے ثواب ملے گا اور چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ یہ واجب کے معنی میں کبھی سنت بدا کے مقابلے میں آتی ہے اور کبھی سنت واجب کے مقابلے میں آتی ہے اور کبھی سنت خود ہی واجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں کہ بہت مدد سنت اللہ اللہ رب العالمین کا طریقہ گزر چکا ہے طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی سنت واجب بھی ہوتی ہے داڑھی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو کہا جائے رکھنے کے لیے تو سب لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کہ محبت نبی سے محبت یہی علامت ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھی جائے نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے جس نے ماننا نہیں ہوتا ہے حبیس کو وہ ایسے ہی کہتے ہیں نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہیں بہت کام کرتے ہیں میرے بھائی اگر دل میں محبت ہوتی تو اس محبت کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوگا دل میں اگر محبت ہوتی محبت کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوگا کپڑے لباس میں ظاہر ہوگا کیا صرف دین اتنا ہی ہے اگر مان لیجئے کہ آپ کے سامنے نبی آ جائے بالکل آپ کے سامنے اور آپ کو کہیں تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے چہرہ تمہارا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا ہے یعنی تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کیا آپ نبی کو یہی کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سنت ہی ہے نا آپ کی سنت ہم مانے تو ثواب ملے گا نہیں مانے تو کوئی گناہ نہیں ضرورت ہے کسی نے کہنے کی تو پھر کوئی سنت ہمارے پاس آتی ہے تو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ نبی کی سنت ہی ہے نا مانیں گے تو ثواب ملے گا نہیں مانیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا کتنی بڑی ضرورت ہے کیا آپ نبی کے حدیث کو اس طریقے سے ٹھکرا رہ اس کا سنگین انجام ہوتا ہے اس لیے انجام سے بچیں جہاں تک ممکن ہو سنت پر عمل کرنے کی حتل حت امکان کوشش کریں اللہ یہ کہ کہیں پر آدمی نہ کر پائے تو پھر اللہ رب العالمین دلوں کا حال بہتر جاننے والا لیکن سنت کو اس لیے نہیں چھوڑے یہ سنت ہے مطلب یہ کہ آپ اس کو کم درجہ سمجھ رہے ہیں اس کو درجہ کم دے رہے ہیں سنت ہی نہیں بلکہ یہ سنت ایک سنت آپ کو اللہ رب العالمین کے رضامندی اور اس کی جنت دلا سکتی ہو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ تنہ رونے لگا تھا. تنہ کیوں نبی جدا ہو رہا ہے کیا کبھی ہم سے کوئی سنت چھوٹی جس کو ہم کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں تو یہ تکلیف ہوتی ہے دل میں یہ احساس ہوتا ہے نبی کی سنت چھوٹ تنا نہ بول سکتا تھا نہ اس کے اندر احساس تھا نبی کے جدا ہونے کا اس قدر اس کو غم ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا صحابہ نے آواز سنی حالانکہ وہ تنا نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے نہ اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا نہ حدیث اس کے لیے پیش کی گئی پھر بھی نبی کی جدائی کا غم اس قدر ہوا کہ مدینے میں جو صحابہ احرام تھے انہوں نے آواز سنی کبھی ہم سے اگر جانے یا انجانے میں نبی کے, نبی کے سنت کی مخالفت ہوتی ہے کہ اتنا غم ہوتا ہے دل میں یہ تمام معجزے ہر چیز کے اندر درس ہے امتی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے کے لیے تو آپ ان معجزوں سے اور ہاں آپ اور ہم درس لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے پیڑ تو چلا آتا آج ہم کو بلاتے ہیں اپنی سنت کی طرف صحیح دین اور صحیح اسلام کے طرف اور عمل کرنے کی طرف تو آج ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی بات پر لبیک نہیں کہتے اللہ رب العالبین نے قرآن مجید میں کہا یا ادھا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جب جب بلائیں ان کی بات مانو تو ظاہر سی بات ہے اللہ آواز نہیں لگائے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں لگائیں گے گزر جانے کے بعد یعنی جب جب جہاں جہاں سنت کو اپنانا ہے اپناؤ اذا دعاكم جب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے اس کے مطابق عمل کرو لما تم قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے میں ہی انسان کی اصل زندگی ہے شرون اور جان لو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان اللہ رب العالمین ایک دیوار حائل کر دیتا ہے کم سنت قرآن و سنت کے انکار کے نتیجے میں اور اس کے بعد انسان چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اس کو توفیق نہیں ہوتی کیا کبھی ہماری ایسی حالت نہیں ہوتی ہے دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ للت القدر ہے للت القدر کی تمام فضیلت معلوم ہے اس کے باوجود دل نہیں کرتا ہے دعا کرنے کا کیوں کیونکہ اللہ نے توفیق کو چھین لیا ہے کفار رق کے پاس ہدایت پہنچی تھی ان کے دروازے تک ہدایت پہنچی تھی ان کے دروازے پر دستک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ایسی توفیق کو چھینا کہ مرتے ہوئے بھی تکبر کر کے ابو ذہن مرا تو یہ انعام ہے تحفہ ہے سنت کے اوپر عمل کرنا اسلام پر عمل کرنا نیکی کرنا یہ تحفہ ہے اگر آپ کو اللہ دے رہا ہے تو اس تحفے کو لوٹائیے نہیں کیونکہ بہت سارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں عمل کرنا اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا تو نیک عمل کرنا سنت کو اپنانا یہ اللہ رب العالمین کا خالص تحفہ ہے اگر آپ اس کو آج پکڑا دیں گے تو اس کے نتیجے میں سو سنتیں ایسی آئیں گی جو آپ کی نگاہ میں بہت چھوٹی لگیں گی اس پر آپ عمل نہیں کریں گے تو سنت کا مقام جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ علماء کی موجودگی میں علماء کے ساتھ وابستہ رہ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے کرے اور وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ سنت کا مقام کیا ہوتا ہے تو اس لیے کوئی انسان سنت کو یہ کہہ کر کے نہ چھوڑے کہ یہ سنت ہے بلکہ سنت کو یہ کہہ کر کے کرے کہ اس سے نبی کی محبت حاصل ہوگی اور رب العالمین ہم سے راضی ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں ہی اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے بابو صلی اللہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلت دی گئی تھی یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہی کی روایت ہے عبداللہ ابن عبا اللہ عنہ پتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی رات میں اللہ کو الفق الدین قرآن کی تفسیر کا امام بنا دیا اور اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور ماشاء اللہ کافی بڑے بر نکلے جب نبی صلی اللہ سے مفاد پائے تو ان کی عمر تقریباً نو سے دس سال تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کافی نوخیز تھے چودہ پندرہ سال کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنی مجلس میں لے کر کے جاتے تھے ان کا ذکر آئے گا یہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا ان کا بھی ذکر آئے گا عبداللہ بن عباس رضی کا تو کم،, کم،, کم عمر تھے لیکن علم بہت زیادہ تھا قرآن کے تفسیر کا علم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بعض لوگوں نے نکیر بھی کیا آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ہر مسجد میں لے کر کے گھومتے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے بارے میں ان کے علم و فضل کے بارے میں تو یہاں پر یہ ہے کہ ان نبل حسب الحمد یہ کہتے ہیں یہ اثر ہے ایک صحابی کا اثر اور حدیث میں فرق یہ ہوتا ہے اثر اور حدیث میں دونوں کبھی کبھی ایک معنی میں آتا ہے کبھی کبھی علما تفریق کرتے ہیں تو اثر اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کوئی بات کریں اور اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں یعنی یہ کہیں صحابی جیسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا جب رضی اللہ کہ نبی صلی اللہ وسلم نے ایسے کہ ابر صلی اللہ وسلم نے ایسا کہ اثر وہ ہوتا ہے جس میں صحابی خود سے بات بیان کریں اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں لیکن عبا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اوپر فضیلت عطا کی اور اہل سما یعنی تمام فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت عطا کی ففال تو لوگوں نے سوال کیا ابن عباس بما بیما سما کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا کی قال اللہ، اللہ نے, اللہ نے جواب دیا، إن اللہ قال اللہ رب نے آسمان والوں سے کہا یعنی فرشتوں سے کہا، يقل منهم من نجزی نجد کہ اگر فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں فرشتوں میں سے کوئی تو اللہ نے ان کو دھمکی دی فرشتوں کو جو بھی یہ کہے گا تو ہم اسے خطرناک سزا دیں گے یعنی جہنم کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں یہاں پر شرک کا شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا فدا علی کہنے جزی جہنم جو کوئی یہ کہے گا میں اللہ کے علاوہ عبادت میری عبادت کی جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم اس کو جہنم دیں گے جو فرشتے جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی کوئی بھی خطا نہیں ہوتی وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے جب فرشتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو پھر انسانوں کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے اس آیت کے اندر وہ چیز موجود ہے جس سے جو لوگ اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں گھر سے عبادت کے نام پر نہیں تعظیم کے نام پر کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت ہی ہوتی ہے الفاظ کے تھے یہ رد و بدل سے معانی نہیں بدلتے تغیر الاسم لا تغیر الحقیقہ کہ اسم کے بدل جانے سے نام کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی کہیں پر جھک جانے سے وہ جھکنا ہی ہوتا ہے اگرچہ آپ اس کو سجدہ تعظیم ہی کہیں یا سجدہ عبادت کہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے عبادت کی کوئی بھی قسم کیوں نہ ہو جھکنا تو بہت دور کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جو طریقہ سکھایا تلمیزی کے صحیح روایت ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو سلام کرے لا ئن تو وہ ایک دوسرے کے لیے جھکے نہیں تو جب سلام جس کے اندر تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو سلام کرتے وقت عبادت کریں گے اس کی تو پھر خاص کر کے عبادت کو عبادت سمجھ کر کے کرنا یہ تو بہت بڑا جرم عظیم ہے کسی کے لیے بھی اگر کریں آپ اگر اللہ کو چھوڑ کر دیں تو کہا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ وہی سنائی کہ اگر کوئی کہے گا کہ وہ اللہ کے علاوہ معبود ہے تو اللہ اس کو جہنم دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا انا فتح نال فتح مبینہ کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی لَكَ مَا تَقَدَّمَ اللہ ذَنْبِكَ وَمَا اخر اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گنا معاف کیا تو کیسے پتہ چلا اس آیت دونوں آیت سے کہ اللہ کے نبی کو فضیلت نہیں آسمان والوں کے یعنی وہاں پر گناہ کرنے پر اللہ نے وعید سنائی یہاں پر اگر گناہ صادر بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہ کے اگلے پچھلے ہم نے سب گناہ کو معاف کر دیا بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے اگر گناہ کریں تو اللہ نے وعیب سنائی اور یہاں پر اگر نبی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اگر ہو جائے تو اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی اس کو معاف کر رکھا اگلے پچھلے تمام گنا یہ فضیلت کی یہ وجہ ہے دوسری فضیلت جو کہا تمام نبیوں کے اوپر کون سی فضیلت ہے تو اس کی بہت ساری دلیلیں گزر چکی ہیں کیسے کیسے فضیلت اللہ رب العالمین نے آتا کہ تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب اگر نبی تمہارے درمیان آ تو تم ان کے اوپر ایمان لانا اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتے کہ تمام نبی آپ کی امتوں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس پر ہمارا ایمان ہے منکرین حدیث اس کا انکار کرتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صحیح روایتوں سے ثابت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے فما اب علیہ الملیہ نبیوں کے اوپر کیسے فضیلت آتا کی انہوں نے کہا کہ اللہ رب العلم عبداللہ نبا اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا وما ارسلنا بلسان قوم ہم, ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کے قوم کی زبان میں بھیجا جہاں پر وہ رہتے تھے جس علاقے میں وہ بستے تھے بلیسان قومی ان کے قوم کے زبان میں بھیجا تاکہ ان کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا کام کرے لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو کہا وما اور صلاح فت الناس میں نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا اتنا ہی نہیں جنات بھی آپ کی رسالت کے محتاج ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائیں گے تو جتنے بھی نبی آتے تھے خاص قبیلے کے لیے خاص قوم کے لیے خاص جگہ کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مشرق و مغرب سے لے, تک سے لے کر جتنے بھی لوگ آپ کو مل جائیں جس رنگ و نسل کے مل جائیں سب کے سب اللہ رب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے اور اللہ رب العلوم نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ کُلیا ان اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں یہ فضیلت کی وجہ کہ اللہ نے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عطا کی تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کی امتی میں ہمارا شمار ہے جس نبی کو تمام انبیاء پر اللہ نے فضیلت دی تمام فرشوں پر اوپر اگر آپ کا تعلق یہاں کے سعودی عربیہ کی بڑی شخصیت سے ہو یا کسی وزیر سے ہو یا بادشاہ سے ہو آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بھی کام بنا سکتا ہے میرے تعلقات ہم کو اچھے سے جانتا ہے اور جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ میں تمام نبیوں کے سردار کو آپ کا نبی اور ہمارا نبی بنایا ہے تو کیوں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں سمجھتے جب دنیا کا ایک انسان بڑا انسان ہمارا کوئی بھی کام بنا سکتا ہے تو جن کی بات اللہ رب العالمین نہیں ٹھکرائے گا وہ ہمارا کوئی کام کیوں نہیں بنا سکتے قیامت کے دن تو میرے بھائیو انسان اگر سوچنے کا پیمانہ بدل لے آخرت کے بارے میں زیادہ سوچے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے سوچے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہر اعتبار سے خوش نصیب اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں جس کا رب اللہ ہو آخری نبی تمام نبیوں کے سردار اس کے نبی ہوں اس سے بڑھ کر کے انعام اس اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے انسان کو سوچ کا پیمانہ بدلنا چاہیے سوچ کو بڑھانی چاہیے باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان خوبصورتی کا بیان عموماً کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو تین وجہوں سے کرتا ہے کسی سے محبت اس کے تین اسباب پائے جاتے ہیں یا تو سامنے والا بہت خوبصورت ہو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کے وہ اس سے محبت کر رہا ہے یا پھر خوبصورت ہو اخلاق گھر خوبصورت نہ ہو لیکن اس کے اخلاق بہت بہتر ہوں عظیم انسان ہو یا اس کا عہدہ بڑا ہو یعنی جو محبت کے اسباب ہیں اس میں سے دوسرا سبب یہ ہے اور تیسرا سبب کے سامنے والے کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان سامنے والے کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہو تو اس احسان کی وجہ سے کہ فلاں پریشانی کے وقت میں یہ مجھے کام آیا تھا اس لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ تینوں خوبیاں اگر کسی کے اندر ایک خوبی پائی جائے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے اندر یہ تینوں خوبیاں بدرسے اتم موجود ہیں تو ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے خوبصورتی کی بات حدیث میں آئے گی ابھی بیان کریں گے جابر ابن صبر رضی اللہ عنہ کتنے خوبصورت تھے اور رہی بات ان کے عظمت کی ان کے بڑے ہونے کی تو اس کے اوپر کتنی دلیلیں گزر چکی ہیں نبی صلی اللہ سے ان کی عظمت کیا تھی اور رہی بات احسان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر کتنا احسان ہے یہ بھی گزرے تھے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیا بدعا کیا تھا موسا علیہ السلام نے فرعون کے لیے کیا جتنے بھی نبی آئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث ہے لیکلی نبی دعوت مستجاب صحیح حدیث ہے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو گارنٹیڈ کی قبول ہونا ہی ہونا ویسے امبیاء کرام کی دعا قبول ہوتی تھی کبھی ٹھکرائی بھی جاتی تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا تھا اللہ کے رسول میری امت کے درمیان اے, اے اللہ حب العالمین میری امت کے درمیان اختراب پیدا نہ کر اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے اس دعا کو قبول نہیں کیا تو ایک دعا, دعا, دعا ایسی ملی تھی کہ ہر کسی جب بھی وہ نبی اس دعا کا استعمال کریں گے اللہ رب العالمین اس کو قبول کریں گے تو نبی نے کہا لیکن نبی گنداوتن مستجاب ہر ایک نبی کو ایسی دعا ملی جو بالکل قبول ہونی ہونی ہے اس کا استعمال وہ جب چاہیں کر پتا کل نبی بن ہو ہر نبی نے اپنی اس دعا کا استعمال اس دنیا میں کر لیا ہر نبی نے کسی نہ کسی طور پر وہ انخت دعوتی شفا اطن امتی یوم قیام لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے تاکہ قیامت کے لیے امت کے لیے سفارش اس سے بڑھ کر کے احسان کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بیان کیا کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی اور انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے, ان, کے قوم کا ان کے قوم کی بدسلو کی جب حد سے زیادہ گزری تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا انی مغلوب انسنتا ہے اللہ اب میری قوم حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے اب تو میری مدد کر رہے اس کے بعد اللہ رب العالین کا آزاد آیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیف کو صاحب اور کہا میں نے اس دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ قیامت کے لئے میری یہ دعا میری امت کے کام آ سکے کو مل ہی سیاح اور اس دعا کا حقدار ہر وہ شخص ہوگا جس کی مو اس حالت میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چھڑا تو سوچی اس سے بڑا بھی احسان کچھ ہوگا کہ تمام تکلیف کو ہر تکلیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور وہ دعا جو گارنٹر تھی قیامت کے لیے بچا کر کے رکھا تاکہ میری امت کے زیادہ سے زیادہ افراد جنت میں داخل ہو سکیں تو جن تین وجہوں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ محبت کی جا سکتی ہے انسان سے وہ تینوں وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدر اعتم عتم موجود تھی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھے تو دیکھتا رہ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تو بات کیا ہے کہ تمام نبیوں کو حکم ہوا کہ آپ کو ان کے اوپر ایمان لانا واضح ہوگا اور رہی بات احسان تو ہر ہر قدم پر جو ہم چل رہے ہیں نبی کا احسان ہے کیونکہ اگر انسان وضو کر کے گھر سے آتا ہے تو ایک قدم پر اس کا ایک قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے اور ایک قدم پر اس کے گناہ ماپ ہوتے کیا نبی کا احسان نہیں ہے اس ثواب کو بیان کرنے میں کیا آپ اس کو حاصل کریں اور جنت کے اندر آپ کے درجات بلند ہو ہر ایک چیز کے اندر اگر آپ, اگر آپ غور کریں گے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں یعنی چہرے کا حسن کیسا تھا اور اخلاق کی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ان نقل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے زیادہ بلند عہدے پر پائے تو جاب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا وہ حمراء اور ان کے اوپر سرخ چادر اس کے بارے میں علماء کے مختلف رائے ہے سے خالص سرخ پہن سکتے ہیں کہ میں. سرخ مطلب لال خالص ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اصل میں سرخ چادر نہیں تھی اس میں کچھ خطوط تھے لائن تھی جو بلیک کلر اسٹرپ ہوتا ہے نا ویسا تھا بعض علماء نے کہا اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سرخ سرخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ پہنا تھا کبھی آدمی پہن سکتا ہے وجہ جواز ہے پہننے کے اندر اصل عباہت ہے کوئی بھی پہن سکتا ہے البتہ گیروے کا گیروا رنگ جو ہوتا ہے الماسفر گیروا رنگ جس کو آپ پنڈت جیسے ہمارے یہاں پہنتے ہیں برتکالی رنگ لان सकता جو ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے سرخ کپڑا پہن سکتا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں تھے حمرا, سرخ رنگ کا کپڑا پہنے تھے چاند بھی رات, رات تھی چاند اپنے پورے شباب پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لیتے ہیں ان کے اوپر سرخ جوڑا تھا ایک مرتبہ میں نبی کے چہرے کو دیکھتا اور ایک مرتبہ نبی ایک مرتبہ میں چاندنی رات میں نکلے ہوئے چاند کو دیکھتا کال فلا ہوا میں نے چاند کی خوبصورتی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا مکارنا کیا دونوں کے درمیان مکارنا کیا کہ کس کی خوبصورتی زیادہ ہے میرے دل سے بے اختیار یہ نکل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت جیسا کہ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید یدو داری آ چخوبا ہما دارن کی تنہا داری یوسف علیہ السلام کو اکیلے حسن حاصل تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابھی دم عیسیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو معجزات ملے تھے زندہ کرنے کے اور یدوا سفید آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا ان تمام نبیوں کو جو الگ الگ معجزہ ملا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام معجزہ یہ تمام خوبیاں آپ اکیلے کے اندر موجود ہیں تو ہم اس نبی کی امت ہیں انسان کو فخر محسوس کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریے میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اقرب الناس الناسی مجلسا اکثرهم علی صداسن کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا قیامت کے دن اول اللہ کیمہ اطخر اوکمکان صلی اللہ علّ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا اور ہم لوگوں نے جتنی حدیث پڑھی ہے تقریباً سب میں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی سے قریب کرے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کیا رحیم وہ شخص ذلیل ہو یا اس کی ناخ خاک آلودہ ہو اس کی ناخ خاک آلودہ ہو اس کی ناخ خاک آلودہ ہو جس کے سامنے رکھی رہا یعنی میرا ذکر کیا گیا لیکن اس پہ اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا تو کہیں نہ کہیں پہ جو ذلت ہماری ہمارا مقدر بن رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود بھیجنا ہے نام لینے کے باوجود بھی انسان درود نہ پڑے تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے چنانچہ جابر جاب سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا چاندنی رات میں اور میرا جو اپنا تجزیہ تھا وہ اس بات پر پہنچا میرا تجزیہ جو تھا کہ چاند سے زیادہ چاند... چودہویں رات کے چاند سے زیادہ نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ مبارک یا چہرہ انور خوبصورت ہے ایک دوسرے دِس ہے اسی بات میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ سفید تھا سفید کا وہ مطلب نہیں ہے جو سفیدی داغ ہوتا ہے سفید کا مطلب یہ ہے کہ جس کو گورا پن کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سفیدی جو داغ ہوتا ہے اللہ آپ کو اور ہم کو محفوظ رکھے اس سے اور جن کو ہے اللہ رب العالمین انہیں شفای عاجل و کامل ادا کرے تو وہ سفیدی کا مطلب نہیں ہے مطلب جسے گورا پن کہتا ہے گہرا رنگ کہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل صاف تھا اظہر اللہ اور آپ کا پسینہ موتیوں کی طریقے سے تھا اور اس میں خوشبو بھی کافی ہوا کرتی تھی جب آپ چلتے تو آگے کو جھک جاتے یعنی ایسے چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ وہ پہاڑ سے اتر رہا ہیں چلنے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے پہاڑ سے اتر رہا. تو یہ سنت عادیہ ہے یعنی آداب سے جو تعلق رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ چلنے میں ویسا ہی کریں یہ عادت سنت جو ہے نا وہ عادتی سنت ہے لیکن اگر کوئی ویسے چلتا ہے علماء نے بیان کیا یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے ویسا رکھتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ نبی کی اتباع ہو تو اس کو اس کا خواب ملے گا جی یہ ہمارے موضوع بحث نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے بیان کر دیا جواب چلتے تو آگے کو جھک جاتے میں آپ کی ہتھیلیوں کو ریشم اور دیوار سے زیادہ محسوس، نرم محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مسافہ کرتے تو حضرت عمص اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ کو بہت نرم کیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کا کام کرتے تھے پتھر کھودنے کا کام ابھی حضب خندق میں آیا لیکن یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے تھیں اور آپ کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو خواہ کتنی عظیم و بہترین خوشبو کیوں نہ ہو مشکوں بہتر کسی اور خوشبو کو نہیں پایا نہ کوئی میں نے خوشبو سنگا اور ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علم کیا اس بات کو بھی بقیہ ان شاء اللہ اثر کے بعد سے ہم شروع کریں گے ابھی اپنے درس کو نہ کپی بھی حادقر نہ ہی ہم اور ان شاء اللہ گفتگو اثر کے بعد مکمل ہوگی یعنی جو اثر کے بعد کا درس ہوگا وہ باب نمبر بارہ سے شروع ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان ہے. یہاں سے شروع ہوگا شبحان کل